محترم سامعین اور سامعات رسول اللہ صلی اللہ علیہ و ایسی شخصیت ہیں کہ جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ملاقات کی ہے انسان اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات نہیں کر سکتا اور اس کو لام حالہ اس کے سامنے پیش ہونا ہے اور یہ اس کے بارے میں نہیں جانتا کہ اللہ کس طریقے سے خوش ہوتا ہے جانا بھی اس کے پاس پڑے گا وہ کیسے خوش ہوتا ہے کیسے ناراض ہوتا ہے یہ بھی معلوم نہیں تو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ شرف بخشا کہ وہ انسان ہونے کے باوجود رب رحمان کی ملاقات کے لیے گئے تاکہ وہ ہمیں بتائیں کہ رب الجلال کن کاموں سے خوش ہوتا ہے خالی وہی کا پیغام اللہ نے یہ فرمایا اس پہ بھی انبیاء کو ایمان ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی ملاقات سے جو اطمینان حاصل ہوتا ہے وہ اس سے بھی اگلا درجہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج اس کی تاریخ اس کا مہینہ اس کا سال اس میں بڑا اختلاف ہے لیکن یہ طے ہے کہ یہ ہجرت کے سے پہلے ہوا اور ہجرت کرنے سے تھوڑی مدت پہلے ہوا مکہ کے زمانے کے آخری حصے میں ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جایا گیا پہلے حرم پاک کے پاس آپ کا سینہ چا کر کے دل کو دھویا گیا جبریل امین نے دل کو نکالا زمزم سے دھویا بحثیت انسان قدورتیں نفرتیں وہ نکال دی کہا کہ آپ کے دل کے دو کان ہیں اور دو آنکھیں ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا یا نہیں دیکھا لوگ اختلاف کرتے ہیں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ جس نے یہ کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا ہے اس نے بہت بڑا جھوٹ باندھا جس نے یہ کہا کہ آپ نے شریعت پوری آگے نہیں پہنچائی اس نے بہت بڑا جھوٹ باندھا لیکن اس میں راجح قول یہ ہے کہ آپ نے اپنے رب کو دل سے دیکھا قرآن کہتا ہے لاتر کو لبسار وہ رقو لبسار آنکھیں اس کو دیکھ نہیں سکتی اس جہان میں اللہ تعالیٰ کے رسول علیہ السلات و نے اپنے دل کے ساتھ دیکھا اور آپ کا دل دیکھتا تھا آپ کا دل جاگتا تھا آپ سو کر اٹھتے اور اسی طرح نماز پڑھ لیتے وضو دہرانے کے بغیر کسی نے پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ میری آنکھیں سوتی ہیں میرا دل نہیں سوتا فرمایا میں تمہیں نماز پڑھتے ہوئے پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں آپ کا دل دیکھتا تھا آپ کا دل مطمئن تھا وہاں سے آپ کو براق پر بٹھا کر بیت المقدس لے جایا گیا راستے میں بعض روایتوں میں موسا علیہ السلام بعض روایتوں میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کو قبر میں نواز پڑھتے ہوئے دیکھا مکّے والوں کا ایک قافلہ ان کا ایک اونٹ گم ہو گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اونٹ فلاں جگہ پر ہے آپ نے اس قافلے کو بتایا تمہارا اونٹ فلاں جگہ پر ہے وہاں گئے تو انبیاء کی امامت کروائی آسمان پر گئے دربان نے کہا کون آئے ہیں کہا محمد آئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہا ان کو بلایا گیا ہے بولے بلایا گیا ہے تو انہوں نے پھر مرحبہ کہا استقبال کیا مختلف روایات میں انبیاء کے نام مختلف ہیں حضرت یا علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت موسیٰ حضرت ادریس حضرت یوسف علیہ السلام ملے آپ کو مرحبہ کہا چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام ملتے ہیں ملنے کے بعد تھوڑے رنجیدہ ہوتے ہیں کہا یہ رنجیدہ کیوں ہوئے کہتے ہیں کہ میری امت تھوڑی جنت میں جائے گی ان کی امت زیادہ جنت میں جائے گی اس سے مجھے پریشانی ہوئی رشک آیا کدورت نہیں آگے جا کر نصیحت کرتے ہیں نمازیں کم کروا لو آپ کی امت نہیں پڑھ سکتی یہ نصیحت ہے یہ خیر خائی ہے یہ دوستانہ ہے حسد نہیں آخری آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام ملے اپنے بیٹے کو مرحبہ کہا فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میں جس نبی کو بھی ملا ہوں مجھے ایک بات سب نے کہی مر امت ہے قبل ہجامہ اپنی امت کو حجامہ لگوانے کا حکم دو حجامہ کیا ہوتا ہے دل خون کو سارے جسم میں بھیجتا اور خون سارے جسم سے آلائشوں کو جمع کر کے لاتا ہے پھر اس کو صاف کر کے ڈرین کر دیا جاتا ہے آلائشوں کو اس طرح سارا جسم صاف رہتا ہے سارے جسم کو آکسیجن ملتی رہتی ہے جن جن باریک جگہوں پر خون کی سرکولیشن رک جاتی ہے وہاں آلائشیں نہیں اٹھائی جاتی وہاں پہ تازگی نہیں آتی وہاں کے مسلز کو خوراک نہیں ملتی وہاں مختلف بیماریاں پیدا ہوتی ہیں وہاں پر کپ لگا کر ڈائریکٹ زخم کر کے خون کو کھینچ لیا جاتا ہے دوبارہ سرکولیشن شروع ہو جاتی اللہ تعالیٰ چند منٹوں میں شفا عطا فرماتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کیا بھی کرنے کا حکم بھی دیا یہ حجامہ نبوی طریقہ تھا جب مسلمانوں پر کافروں نے قبضہ کیا تو ان کے طریقہ علاج کو بھی ختم کر کے وہ طریقہ علاج رائج کیا جس کی گولیاں وہ خود بناتے تھے جس کی تعلیم وہ خود دیتے تھے تاکہ ان اس بہت بڑی ہندوستان کی منڈی میں اپنی دوائیوں کو بیچ سکیں تو یہ ہمارا بھی جاتا رہا اب اللہ تعالیٰ کا فضل ہے خاص طور سے کراچی میں بہت زیادہ رواج پا گیا ہے عورتیں اور مرد بہت بڑے پیمانے پر لوگوں کو ہجامہ کرتے نظر آتے ہیں اور یہ بہت مفید علاج ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلم حجت الوداع کے موقع پر جا رہے ہیں آپ کو سر میں درد ہوتا ہے آپ احرام کی حالت میں ہونے کے باوجود اپنے سر کے اوپر ہجامہ کرواتے ہیں تمام انبیاء نے یہ نصیحت کی کہ اپنی امت کو حجامہ کا حکم ضرور دو ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام ان کے پاس وہ بچے نظر آئے جو بچپن میں فوت ہوئے آدم علیہ السلام کے سیدھے ہاتھ پر کچھ لوگ ہیں کچھ الٹے ہاتھ پر ہیں جب دائیں دیکھتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں بائیں دیکھتے ہیں تو رونے لگ جاتے ہیں پوچھا گیا کیا وجہ ہے کہا ادھر جنت والے ہیں ادھر جہنم والے ہیں ان کو دیکھ کر رو دیتے ہیں لیکن آپ اندازہ کریں ادھر موس علیہ السلام قبر میں نماز پڑھتے نظر آتے ہیں ادھر بیت المقدس میں پیچھے نماز پڑھتے نظر آتے ہیں آسمان پر جاتے ہیں تو آپ سے پہلے وہاں بھی نظر آتے ہیں یہ کیا ہے معاج کا واقعہ موجودہ ہے اور موجودہ عقل میں نہیں آتا اس پر ایمان لانا پڑتا ہے یہی بات تو مکے کے مشرقوں نے کی تھی آپ نے فرمایا میں رات رات گیا اور ایسے ساتوں آسمانوں اور جنت اور جہنم کو دیکھ کر کے اور بیت المقدس میں نماز پڑھا کر کے واپس آ گیا کہنے لگے یہ یہ تو ہو نہیں سکتا یہ کیسے ممکن ہے موجزہ ہوتا ہی وہ ہے جو عقل کو عاجز کر دے عقل وہاں نہ جا سکتی ہو وہ کام ہو جائے خر کے عادت ہو روٹین سے ہٹ کر ہو انہوں نے اپنی عقل سے سوچا بے ایمان ہو گئے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا کر ایک کافر کہتا ہے تو ساری باتیں اپنے ساتھی کی مانتا ہے آج انہوں نے بہت بڑی بات کر دی میں ایک ہی رات کے ایک گھڑی میں ایسے گیا اور سارے چکر لگا کر کے تصدیق کرنے والی ذات ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ تو میرے عزیز بھائیوں وہاں پر اور اوپر لے جایا گیا سد رات منتہا جو بیر تھے बेरी بہت بڑے بڑے مٹکوں جیسے اس کے بیر تھے اور ہاتھی کے کانوں جیسے اس کے پتے تھے اور اس سے کیا لائٹیں نکلتی نور کی کہا کہ کوئی انسان اس کو بیان نہیں کر سکتا پھر اور آگے لے جایا گیا یہاں تک کہ تقدیر لکھنے والے فرشتوں کے قلموں کی سرسراہٹ میں سننے کے قابل ہو گیا اور آگے لے جایا گیا وہاں پر رب جلال علیہ کرام سے ملاقات ہوئی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پچاس نمازیں دیں واپس آیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے روک لیا کیا لے کر آئے ہیں کہا یہ لے کر آئے کہا میرا بڑا تجربہ ہے آپ کی امت یہ کام نہیں کر سکتی میری امت مضبوط تھی آپ کی امت کمزور ہے میری امت نے نہیں کیا آپ کی امت کیسے کرے گی کم کروا لو جبریل امین سے اجازت مانگی انہوں نے اشارہ کیا جا کر کے کم کروائے چالیس ہو گئی تیس ہو گئی بیس ہو گئی دس ہو گئی پانچ ہو گئیں حضرت موسا نے فرمایا اب بھی چلے جائیں یہ بھی زیادہ ہیں فرمایا مجھے اپنے رب سے ہایا آتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میں نے پچاس فرض کی تھی آپ نے پانچ کروا لی تبدیل علی کلمات اللہ میرے کلمات بدلتے نہیں لہٰذا میں آپ پانچ ہی پڑھو گے تو میں اجر پچاس کر ہی دوں گا اس کے بعد جنت میں آپ نے جنت کی سیر کی فرماتے ہیں قدموں کی آہٹ سنی تو میں نے پوچھا کون ہے کہا یہ آپ کا ساتھی بلال ہے دنیا میں آ کر آپ نے بلال رضی اللہ تعالیٰ ان سے پوچھا آپ کیا کام کرتے ہو کہ آپ کے قدموں کی آہٹ جنت میں آ رہی تھی کہنے لگے میں ہر وقت باوضو رہتا ہوں اور جب بھی وضو ٹوٹے دوبارہ وضو کرتا ہوں اور جب بھی دوبارہ وضو کرتا ہوں اللہ جتنی توفیق دے اتنے نفل پڑھ لیتا ہوں دن ہو یا رات ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات کو اچھا کہا ان پر اعتراض نہیں کیا یہ دلیل ہے کہ انسان تحیت الدو تمام اوقات میں پڑھ سکتا ہے اثر کے بعد بھی پڑھ سکتا ہے فجر کے بعد بھی پڑھ سکتا ہے پھر ایک آہٹ محسوس ہوئی کہا یہ کس کی آہٹ ہے جبریل امین کہتے ہیں یہ روم سا ام سلیم بنت ملحان ہے یہ کون سی عورت ہے جس کی آہٹ جنت میں محسوس ہو رہی ہے میری بہنیں سنتی ہیں اگر حضرت بلال کی بات قابل تقلید ہے تو اس عورت کے سیرت بھی عورتوں کے لیے قابل تقلید ہے بڑی عظیم عورت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر ان کے پاس جایا کرتے تھے ان کی تسلی کے لیے بہت عظیم عورت اپنے خامد مالک بن نظر کو کہا مسلمان ہو جا وہ نہیں مانا اس کو چھوڑ دیا مسلمان ہوئی ابو طلحہ انصاری سے رشتہ ہونے لگا کہنے لگی ابو طلحہ مسلمان ہو جا تیرا مسلمان ہونا ہی میرا مہر ہے میں اس کے علاوہ مہر نہیں مانگتی انس بن مالکنی کا بیٹا تھا رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے مہر کے بدلے ایک کافر کو مسلمان کر لیا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا صبر دیا تھا اس عورت کو اللہ تعالیٰ نے طلحہ عطا کیا ابو عمیر عطا کیا ابو امیر بچہ تھا ایک چڑیا کو دھاگے سے اس نے باندھا ہوا تھا اس سے کھیلا کرتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر جاتے تو اس کے ساتھ مزاح فرماتے وہ چڑیا فوت ہو گئی فرماتے ابو عمیر وہ چڑیا کا کیا بنا بہت زیادہ آنا جانا تھا ان کے گھر اللہ اکبر ایک دن وہ بچہ بیمار ہو گیا ادھر جہاد پر جانا ہے ابو طلحہ انصاری نے ادھر بچہ بیمار ہے بچے کی پرواہ نہیں کی جہاد پر نکل گئے واپس آتے ہیں تو اسی وقت ان کے آنے سے تھوڑی دیر پہلے بچہ فوت ہو گیا ادھر سے معلوم ہوا کافلہ پہنچ رہا ہے اپنے گھر والوں سے کہتی ہیں کہ کوئی بھی اپنے چہرے پر رنجیدگی کے آثار نہ لائے اور کوئی بھی میرے خاؤد کو نہ بتائے کہ بیٹا فوت ہوا ہے ایک کمرے میں بیٹے کو لٹا کر کپڑا ڈال دیا دوسرے کمرے میں خاؤد کا استقبال کیا خوش ہو کر بن سنور کر پیش ہوئی جب رات گزاری صبح ہوئی تو کہتی ہے ابو تعالیٰ یہ بتاؤ ہم نے کو پڑوسیوں سے چیز لی تھی اور وہ ہمارے پاس کافی سال رہی تو ہمیں بڑی پسند آ گئی اب وہ ہم سے مانگ رہے ہیں ہمارا دینے کو دل نہیں چاہتا تو کہنے لگا نہیں نہیں جس کی امانت ہے اس کو واپس کرنی چاہیے یہ کیا بات ہوئی کہ اب ہمارا دل نہیں چاہتا جب ان کی چیز ہے اور وہ مانگ رہے ہیں ہمیں فور واپس کر دینی چاہیے دینی پڑی چونک کر کے رہ گیا جا کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شکایت کر دی کہ دیکھیں میرے ساتھ اس نے یہ کیا حیرانی کے ساتھ آپ نے فرمایا اللہ تمہاری گزری ہوئی رات میں برکت فرمائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو پھر عبداللہ بن ابو طلحہ عطا فرمایا کیسی عجیب عورت ہے لخت جگر فوت ہوا ہے ہمارے ہاں بچے کو بیماری آ جائے اس آسمان سر پہ اٹھا لیا جاتا ہے رات نہ خود سونا ہے نہ ڈاکٹروں کو سونے دینا ہے اور کیسا صبر ہے کہ ان کو جہاد پر بھیجا ہوا ہے سارا گھر اس کی ذمہ داری خود اٹھائی ہوئی ہے اور وہ بھی ہو گیا ہے تو چہرے پر اثر اور نشانی بھی ظاہر نہیں ہونے دی ایسا صبر کہاں سے لاؤ گے اتنی عظیم عورت تھی اللہ اکبر جب بچہ پیدا ہوا تو کہنے لگی اس کو کوئی ہاتھ نہ لگائے سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجو آپ کے پاس بھیجا گیا عبداللہ بن نبی طلحہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کو منہ میں چبا کر کے اس کو گھٹی دی بچہ اس کو نگلنے لگ گیا فرماتے ہیں دیکھو انصاری کس قدر زیادہ خجوروں سے محبت کرتے ہیں اللہ اکبر اتنی محبت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ام سلیم رومسا بنت ملحان اس کے بھی جسم کے چلنے کی آہٹ جنت میں آ رہی تھی پھر فرماتے ہیں میں آگے وہ گزرا ایک بہت بڑا محل نظر آیا میں نے کہا یہ کس کا ہے کہا ایک مسلمان کا ہے میں نے سمجھا میرا ہوگا کہا میں مسلمان ہوں کہا مسلمانوں میں کس کا ہے فرمایا میں جبریل کہتے قریشی کا ہے کہا میں قریشی ہوں اور کس کا ہے یہ تو کہنے لگے یہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کا ہے میں نے اس میں دیکھا اس کی حوریں بھی تھیں میں اندر جانے لگا تو مجھے عمر کی غیرت یاد آ گئی جب واپس آ کر عمر بن خطاب کو بتایا تو رونے لگ گئے کہا میں آپ پر غیرت کروں گا اللہ اکبر اور آگے گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ فرمایا کہا اپنی امت کو میرا پیغام دے دینا جنت کے پلاٹ خالی پڑے ہیں اس میں اگر مکان بنانا ہے تو اپنے اعمال سے بنانا ہے باغات لگانے ہیں تو اپنے اعمال سے لگانے ہیں سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ ان کلمات سے جنت میں درخت لگتے ہیں پانچ سدیاں کوئی چلتا رہے تو ایک درخت کا سایہ ختم نہیں ہوتا گھر کیسے بنتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من سنت عشر اشرا چرکا فلیوم و جو دن رات میں بارہ رکعات پڑتا ہے چار یا دو زہر سے پہلے چار یا دو زہر کے بعد مغرب عشاء کے بعد دو دو فجر سے پہلے دو جو یہ بارہ رکعات پڑتا ہے اگر وقت پر نہ پڑ سکے بعد میں بھی اس کو چھوڑتا نہیں فرمایا اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا جو دنیا میں مسجد بناتا ہے اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا اور جو آدمی کسی کے ساتھ جھگڑا کر رہا ہے اور وہ جو حق پر ہے وہ حق پر ہونے کے باوجود ہار مان لیتا جھگڑا ختم کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے بھی گھر بنائے گا جنت کے وسط میں اس کے لیے گھر بنائے گا فرمایا یہ طیبۃ طربہ وہی عقیان جنت کے پلاٹ خالی پڑے ہیں لیکن بہت زرخیز ہیں اس میں نہریں اس میں باغات اس میں محلات یہ سارے آپ نے اپنے اعمال کے ساتھ بنانے ہیں وہاں سے نکلے تو جہنم کا چکر لگایا وہاں کیا دیکھا اللہ اکبر فرمایا کہ کچھ عورتیں جو منہ کالا باہر کرتی ہیں اور حرام زادوں کو اپنے خاؤدوں کے نام لگا دیتی ہیں ان کو ان کے سینوں کے ساتھ لٹکایا گیا تھا سینوں کے سے سی پکڑ کر جہنم میں لٹکایا گیا تھا الحد بلّہ اور ایک تنور دیکھا اس میں ننگے مرد اور عورت الٹ پلٹ ہو رہے تھے آگ کی تیزی کے ساتھ اوپر جاتے پھر نیچے آتے پھر اوپر جاتے پوچھا گیا یہ کون ہیں کہ گوشت اچھا اور برا بدبودار تعفن والا اور بہت خوبصورت گوشت دونوں پڑے ہوئے ہیں اور وہ تعفن والا کھا رہے ہیں کہا یہ کون ہے کہا یہ وہ لوگ ہیں جو حلال کا طریقہ چھوڑ کر حرام کاری کرتے تھے کچھ لوگوں کے منہ ان کی زبانیں جہنم کی کینچی کے ساتھ کاٹی جاتی ہیں اور دوبارہ صحیح ہو جاتی ہیں پھر کاٹی جاتی ہیں کہا یہ وہ مولوی ہیں جو باتیں کرتے تھے بڑے بڑے دعوے کرتے تھے اور عمل نہیں کرتے تھے اس بات کو اچھی طرح سمجھو اگر میں کہوں لوگوں صدقہ کیا کرو اور میں نہ کر سکوں یہ اس کے زمرے میں نہیں آتا بلکہ اس کے زمرے میں یہ آتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے فرائض عائد کیے ہیں اس کا میں لوگوں کو حکم دوں اور خود اس پر عمل نہ کروں اور کچھ لوگوں کے اتنے اتنے بڑے پیٹ دیکھے لمبے لمبے پیٹ دسیوں فٹ میٹر لمبے پیٹ اور ان پیٹوں کی وجہ سے وہ ہل نہیں سکتے کہیں آ جا نہیں سکتے اور جو آل فرعون جن پر جہنم پیش کی جاتی ہے وہ جب چلتے ہیں تو ان کے پیٹوں کے اوپر سے چلتے ہیں پوچھا گیا یہ کون ہے کہا یہ سود کور ہے جو سود کھاتے تھے ہمارے یہاں سود کی بڑی شکلیں ہیں دینے کی بھی لینے کی بھی اللہ یاد بلّہ بہت شکلیں بن گئی ہیں جتنے یوٹیلٹی بلز ہیں اس پر جو سرچارج لگایا جاتا ہے لیٹ ہونے کی وجہ سے یہ سارے سود ہیں جو ہمارا پورا معاشرہ پی کرتا ہے کوئی سکول کی فیس ہو واپڈا کا بل ہو گیس کا ہو فون کا ہو کسی اور چیز کا ہو جس کی پیمنٹ لیٹ ہونے سے اضافی پیسہ دینا پڑتا ہے وہ سود ہے اور یہ ہمارے معاشرے میں بہت عام ہے رحمۃ اللہ دور دراز شہرا میں سندھ کے گاؤں گاؤں میں کسی سزوکی والے کو کھڑا کرو پوچھو گاڑی کتنے کی لی وہ یہی کہے گا کہ تھی تو چھ لاکھ کی مجھے آٹھ کی پڑی اس لیے کہ میں نے کسی سے سود پر پیسے لیے تھے بہت زیادہ لوگ دیتے پھرتے ہیں سود ان سے لیتے ساری زندگی سود دیتے رہتے ہیں فرمایا ان کے پیٹ بڑے بڑے ہوں گے اور آلے فرآن ان کے اوپر سے گزر کر جائیں گے جب ان کو آگ پر پیش کیا جاتا ہے اللہ علمستان اور کئی شکلیں وہاں دیکھی اللہ کے عذاب کی شکلیں جو لوگ یتیموں کا مال کھاتے ہیں ان کے منہ سے انگارے ڈالے جاتے ہیں اور نیچے سے نکالے جاتے ہیں یتیموں کا مال کتنے کیس آتے ہیں باپ فوت ہو گیا بچے ابھی چھوٹے ہیں بھائی اس کو ہڑپ کرنا چاہتے ہیں یہ نہیں دیکھتے کہ یہ یتیموں کا مال ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اس کی نگرانی کرتا ہے اس کو تنخواہ لینے کی اجازت دی ہے اگر اس کو ضرورت ہو اس کے علاوہ جو لوگ اللہ کے عذاب ان پر یہ ہوگا جو لوگ یتیموں کا مال کھاتے ہیں وہ روپیہ پیسہ وہ لکما وہ ہنڈیا وہ روٹی نہیں کھا رہے بلکہ وہ جہنم کے انگارے کھا رہے ہیں آگے گئے چار نہریں دکھائی گئیں دو ظاہری اور دو باطنی جو ظاہری نہریں تھیں وہ نیل اور فراط تھیں اور باطنی نہریں بھی اور ایک کوثر کی نہر وہ جنت سے باہر تک میدان محشر میں اس کا ہاک بنایا جائے گا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو پلائیں گے تو میرے عزیز بھائیوں یہ تمام واقعہ موجزات ہیں عقل میں نہیں آتے ایمان لانا ضروری ہوتا ہے کتنے لوگ وہ کہتے ہیں یہ قبر عذاب والی جگہ نہیں ہے وہ جو لوگ دیکھے گئے تھے وہ تو کہیں اور دیکھے گئے تھے عالم برزخ وہاں عذاب ہو رہا تھا کوئی کہتا ہے جسم کو عذاب نہیں ہوتا روح کو ہوتا ہے کوئی کہتا ہے روح کو نہیں جسم کو ہوتا ہے کوئی کہتا ہے یہ والی قبر جو ہمیں نظر آتی ہے یہ قبر نہیں اس میں عذاب نہیں یہ ساری باتیں اس لیے ہیں کہ ہم موضے کو اپنی عقل میں اتارنا چاہتے ہیں اور ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا انکار کرتے کراچی میں ایک جماعت پیدا ہوئی کہا قبر کا عذاب نہیں ہے کیوں اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ربنا امت نسرت نسر تعین خروج من دو بار زندہ کیا دو بار موت دی اور یہ جو قبر میں دوبارہ اٹھایا جانے کا تصور ہے روح ڈالا جانے کا تصور ہے یہ تیسری بار زندہ کرنا ثابت ہو جاتا ہے قرآن دو بار کہتا ہے حدیث تیسری بار کہتی ہے اس لیے ہم قبر کے عذاب کو نہیں مانتے میرے عزیز بھائیو قرآن کہتا ہے کو لا اجد فیما اوحی الی محرما علی طعام یتم ما محمد صلی اللہ علیہ وسلم مج پر جو وحی نازل ہوئی ہے اس میں ان چیزوں کے علاوہ کوئی چیز حرام نہیں الا یکون میتتا و مردار ہو او لحم خنزیر الخنزیر کا گوشت ہو الا یکون میتتا او دم مسفوھا یا بہتا ہوا خون ہو یا غیر اللہ کے نام پر پکاری گئی چیز ہو ان کے علاوہ مجھ پہ جو وہی نادل ہوئی ہے اس میں اور کوئی چیز نہیں جو حرام ہو قرآن یہ کہتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتے کو شیر کو حرام کرتے ہیں آپ کو اور چین کو حرام کرتے ہیں یہ چیزیں اس میں نہیں ہیں اللہ کا قرآن بھی حلال اور حرام بتاتا ہے نبی کا فرمان بھی حلال اور حرام بتاتا ہے علی جو آدمی حدیث کے بتانے پر قبر میں دوبارہ اٹھانے کو نہیں مانتا کہ حدیث میں آئی ہے اس کو پھر کتا بھی کھانا کھانا چاہیے چاہیے اس کو چاہیے. اس کو بھی لیے کہ یہ چیزیں ساری حدیث نے بتائی قرآن نے کہا فلا فلا فلا فلا رشتہ داروں سے شادی نہیں ہو سکتی ماں ہے بہن ہے بیٹی ہے خالہ ہے پھوپی ہے بانجی بتیجی ہے ان سے شادی نہیں ہو سکتی اور حدیث کہتی ہے کہ آپ کی بیوی کے ہوتے ہوئے اس کی خالہ سے شادی نہیں ہو سکتی آپ کی بیوی کے ہوتے ہوئے اس کی پھوپی سے شادی نہیں ہو سکتی یہ حدیث بتاتی ہے اور یہ قرآن بتاتا ہے قرآن بھی حلال اور حرام بتاتا ہے حدیث بھی حلال اور حرام بتاتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا منہ مبارک ایک ہے اسی سے قرآن نکلا تو ہم نے مانا کہ وہ سچا قرآن ہے اسی سے آپ کا فرمان نکلا تو ہمیں ماننا پڑے گا کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی وہی اللہ کا پیغام ہے جو لوگ قبر کے عذاب کا انکار کرتے ہیں وہ دراصل نبی کی سنت کا انکار کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں قبر کے پاس دو قبروں کے پاس گزرے تو آپ کی سواری ڈر گئی بخاری اور مسلم کی حدیث آپ سواری سے نیچے اترے کہا یہ کون لوگ ہیں کہا فلاں فلاں ہے فرمایا ان کو عذاب ہو رہا ہے میری سواری ڈر گئی عذاب کی وجہ سے وہ وہ والی قبر نہیں تھی یہ والی قبر تھی اگر ان احادیث کی وجہ سے حال میں برزخ کا عذاب مانتے ہو تو اس حدیث کی وجہ سے یہ مٹی والی قبر کا عذاب بھی ماننا پڑے گا آپ نے فرمایا ایک چگل خور تھا لڑاتا تھا لوگوں کو لگائی بجائی کرتا تھا دوسرا پیشاب پخانہ کرتے وقت لوگوں کی نظروں سے بھی نہیں بچتا تھا اپنے پیشاب سے بھی نہیں بچتا تھا اس وجہ سے آج اس کو قبر کا عذاب ہو رہا ہے آپ نے پھر ایک چھڑی لی اور اس کو پھاڑ کر دونوں قبروں پر لگا دیا اور جب تک یہ خشک نہیں ہوتی اللہ ان پر اپنا عذاب کم کر دے گا تخفیف کر دے گا تو میرے عزیز بھائیو یہ حدیث بھی تسلیم ہے وہ بھی تسلیم ہے اور سارا معاملہ غیب کا ہے سارا معاملہ موج ہے اور اس پر ایمان لانا لازم ہے ہماری عقل میں آئے یا نہ آئے یہ کہنا کہ روح وہاں ہے تو خالی مٹی جسم کو عذاب کیسے ہو سکتا ہے میرا مولا خالی مٹی کے جسم کو بھی عذاب دینے پر قادر ہے میرا مولا روح ڈالنے پر بھی قادر ہے میرا مولا روح ڈالے بغیر دونوں کا تعلق قائم کرنے پر بھی قادر ہے آج ایک آدمی حج کرتا ہے منا میں آج اس کا ہمارے گھر کے ٹی وی کے ساتھ تعلق قائم ہو سکتا ہے یہ انسان کر لیتا ہے تو میرا رب عالم برزخ میں روح ہو اور قبر میں جسم ہو اس کا تعلق قائم کیوں نہیں کر سکتا اور ان دونوں کو عذاب کیوں نہیں دے سکتا یہ سارا واقعہ آپ نے وہاں کیا کیا دیکھا آپ واپس آئے اس سے ثابت ہوتا ہے کہ جبریل امین تو ویسے ہی جاتے رہتے تھے اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل بھی ملائکہ والی ہوتی تو یہ کوئی خبر نہیں بنتی فرشتے تو ویسے رب کے پاس رہتے ہیں خبر اس لیے بنتی ہے کہ ہو آدم زیادہ علیہ سرات وسلام آدم کی اولاد سے ہو اور اللہ مقام اتنا اعلیٰ دے کہ اللہ سب سے اوپر لے جائے اور جا کر کے رب اپنی ملاقات کرے اصل مقام اس سے بنتا ہے پھر ساری شریعت اسلامیہ اللہ تبارک مطالعہ نے جبریل امین کے ذریعے نازل فرمائی حج کرو یوں کرو زکوٰۃ ادا کرو سارے احکام بیان فرمائے لیکن نماز کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس بلایا اپنے پاس بلا کر کے حدیے کے طور پر دی یہ اہمیت ہے نماز کی اس کو ہمیں سمجھنا چاہیے ہمیں اس کے وجوب پر جماعت کا اہتمام کرنا چاہیے میں پہلے بھی کئی بار عرض کر چکا ہوں ہم سارے دنیا کے کام کرتے ہیں اور ایک نماز کو بعض پڑھنے میں سستی کرتے ہیں کچھ لوگ غریب ہوتے ہیں کچھ لوگ پائی پیسے والے بھی ہیں ساری زندگی مسجد سے دور گھر بنایا اپنے اندر کو تھوڑا کرنٹ تھا تو دور کی مسجد میں نماز پڑھنے چلا جاتا تھا اور ساری بے نماز ہو گئی یا کسی بدتی مشرق کے پاس جانے لگ گئی اور جہاں نماز پڑھی اسی کا عقیدہ اختیار کر لیا اپنے خاندان کا اپنا بیڑا گر کرنے والی بات ہے نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھنا فر ہے جو آدمی نماز پڑھتا مگر جماعت کے ساتھ نہیں پڑھتا وہ گناہ گار ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرا دل چاہتا ہے اپنے مسلے پر کسی اور کو کھڑا کروں اور ان لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دوں جو مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتے ان کی توحید میں کوئی شک نہیں ان کے ایمان میں کوئی شک نہیں لیکن یہ سستی کہ وہ گھر میں نماز پڑھیں یہ برداشت نہیں میرا دل چاہتا ہے ان کے گھروں کو آگ لگا دوں گھروں کو آگ لگے گی بچے بھی مر جائیں گے عورتیں بھی مر جائیں گی نہ بچوں پر جماعت فرض ہے نہ عورتوں پر جماعت فرض ہے اس لیے آپ نے اس پر عمل نہیں کیا ورنہ آپ چاہتے تھے کہ یہ کام کیا جائے جب یہ سارا کچھ سنا حضرت ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نابینا صحابی ہیں جب اتنی سختی دیکھی کہ آپ حکم دے رہے ہیں آپ گھر جلانے تک جا رہے ہیں تو آ کر کے کہتے ہیں میں دور رہتا ہوں اور نہ بھی نہ ہوں وہ نہیں سماعی عہد ونی میرا ہاتھ پکڑ کر لانے والا بھی کوئی نہیں تو آپ ہر تجدلی میں رخصہ آپ کو میرے لیے اجازت دیکھتے ہیں کہ میں معذور ہونے کے ناطے گھر میں نماز پڑھ لوں اللہ اکبر شفقت اور رحمت کے پیکر رحمت للعالمین نے اس کی بات کو سنا اور بہت ترس آیا فرمایا ٹھیک ہے تو گھر پڑھ لیا کر ابھی وہ مسجد میں ہیں ابھی گئے نہیں جبریل امین تشریف لاتے ہیں آ کر کے وہی نادل کرتے ہیں آپ آب حضرت ابن ام مختوم کو دوبارہ بلاتے ہیں اور بلا کر کہا آ حل تسم کیا آپ اذان کی آواز سنتے ہو کہتے ہیں جی ہم سنتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تیرے کان میں آواز آتی ہے تو تمہیں مسجد میں ہی آ کر نماز پڑھنی پڑے گی میں حیران ہوتا ہوں کہ اگر وہی لیٹ ہو جاتی تو کیا ہوتا زیادہ زیادہ ایک معذور دو ایک نماز گھر میں پڑھ لیا ہوتا فورا جبریل آئے الان اللہ تعالیٰ کے پیغام لے کر جبریل ابھی آئے ہیں اور شری طور پر اس نے میرے کان میں بات بتائی ہے کہ آپ نے جو ابن ام مکتوم نابین نے معذور ساتھی کو گھر نماز پڑھنے کی اجازت دی ہے میرے مولا کو پسند نہیں آئی یہی وجہ ہے دو دو آدمی مریض کو اٹھا کر لاتے تھے اور صف میں کھڑا کرتے تھے اور باجمات پڑھتے تھے حضرت معاذ بن جبر رضی اللہ تعالیٰ نماز پڑھاتے ہیں کسی مسجد کے امام ہیں ایک دن لمبی نماز پڑھائی بیچ میں سے ایک آدمی تھک کر نکل گیا نماز کے بعد اس کو برا بھی کہہ دیا کہ دیکھو کتنا غلط کیا اس نے بیچ میں سے نماز چھوڑ دی وہ وہ بھی آ شکایت کرنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بخاری شریف میں ہے یہ اگر کہا کہ یہ دیکھیں یہ لمبی لمبی نماز پڑھاتے ہیں اور اوپر سے پھر ہمارے اوپر فتوا بھی لگا دیتے ہیں آپ نے بلا لیا حضرت معاذ کو فرمایا افتان افتانا معاذ افتان النت یا معاذ معاذ تو لوگوں کو فتنے اور آزمائش میں ڈالتا ہے تو دیکھتا نہیں تیرے پیچھے نماز پڑھنے والے مزدور لوگ ہیں تھکے ہوئے ہیں اور بیمار بھی آ کر کے مسجد میں نماز پڑھتے ہیں تو لمبی نماز کیوں پڑھاتا ہے تو آزمائش میں کیوں ڈالتا ہے؟ اس حدیث کے لفظ ہیں کہ تیرے پیچھے بیمار بھی آ کر نماز پڑھتے ہیں اور تو اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری بیماری ہے آپ کو فالج کا حملہ ہوا ہے فالج کا حملہ بھی میں نے ایسا کبھی نہیں سنا کہ دونوں ٹانگیں مخلوط ہو گئی ہوں تکلیف ہے بےم ہوش ہو جاتے ہیں پھر ہو جاتی ہے پھر بے ہوش ہو جاتے ہیں کہا ابو بکر کو کہو نماز پڑھا دے لمبی کہانی ہے وہ مانتے نہیں تھے خیر نماز شروع کی آپ نے تھوڑا آفاقہ محسوس کیا آپ اٹھتے ہیں ایک طرف فضل بن عباس اور ایک طرف علی بن نبی طالب کندھا دے کر آپ کو اٹھاتے ہیں ور اجلا ہوتا خطان اور آپ مسجد نبوی میں نماز پڑھنے جا رہے ہیں اور آپ کی ٹانگیں زمین پر لکیر بناتی ہوئی جا رہی ہیں اتنی بھی ہمت ہے اتنی بھی ہوش ہے تو نماز مسجد میں پڑھنی کیوں فرمایا کر رہا تو عینا میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے. نماز میں انسان اللہ اکبر کہہ کر سب سے کٹ جاتا اور ایک مولا سے مخاطب ہوتا اللہ تعالیٰ نے معراج میں مومنوں کی معراج عطا فرمائی معراج میں ایسی چیز عطا فرمائی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو معراج کر کے آ گئے. اب جو بھی وہ نماز پڑھے گا وہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرے اللہ تعالیٰ سے باقاعدہ بات کرے گا فرمایا قسم تو صلاح بینی و بین ابدی میں نے اپنے بندے کے درمیان نماز کو تقسیم کر لیا ہے وہ کہتا ہے الحمد رب العالمین اللہ کہتے ہیں ہاضال لی یہ میرے لیے ہے پھر وہ کہتا ہے الرحمن رحیم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ بھی میرے میری تعریف کی ہے مالک کی مدین یہ میری تعریف کی ہے پھر وہ کہتا ہے اہ الصراط اسرات المستقیم اللہ فرماتے ہیں یہ اس نے اپنے لیے مانگا ہے اور میں اس کو وہی دیتا ہوں جو اس نے مانگا ہے کچھ حصہ میرا ہے کچھ اس کا ہے باقاعدہ سوال ہے جواب ہے مخاطب کیا جاتا ہے فرمایا جب نماز پڑھتے ہو سامنے مت تھوکا کرو اس لیے کہ ربیع الجلال کی رحمت مخاطب ہو رہی ہوتی ہے یہ تصور دیا ہے کہ ہر مومن مہراج کرتا ہے تو میرے عزیز بھائیوں میں کے یہ اسباق ہیں آج معاج کا ایک ہی سبق پڑھا جاتا ہے کہ اس سے روٹی ملتی ہے آپ نے معراج کی روٹی مجھے دو حقیقت میں معراج کے بہت زیادہ اسباق ہیں جو جو آپ نے وہاں پر عذاب کی شکلیں دیکھی ہمیں ان سے اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے پرہیز کرنا چاہیے جو جو جنت میں لوگوں کو دیکھا ان کے اعمال کو اپنانا چاہیے اور جو ہدیہ آپ وہاں سے لے کر آئے اس ہدیہ کی فکر کرنی چاہیے اس کو اعلیٰ ترین طریقے کے ساتھ ادا کرنا چاہیے اس کی سستی ختم کرنی چاہیے کرام عبداللہ بن شکیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں عبداللہ بن شکیق رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام کسی بھی کام کو چھوڑنے والے پر کفر کا بتوا لگاتے تھے سوائے نماز کے جو نماز چھوڑتا تو اس کو کافر کہا جاتا تھا منافق کو اپنا کفر چھپانا ایمان کا اظہار کرنا یہ اس کا مقصد ہے تو اس کو بھی مسجد میں آ کر نماز پڑھنی پڑتی تھی اگر مسجد میں آ کر نماز نہیں پڑھتا تو لوگ اس کو پکا کافر سمجھتے وہ اپنا کفر چھپا نہیں سکتا تھا تو میرے عزیز بھائیوں کوشش کرو اپنے اپنے محلوں میں دکانوں کی چھتوں پر جہاں بھی ممکن ہو مسجدیں قائم کرو جماعت کا اہتمام کرو مسلح بناؤ اور اگر کوئی نہ کر سکے تو پھر اپنی دنیا کو کم کر لو اللہ کے لیے ہجرت کرو آپ کے بنگلے سے کم تر بنگلہ ملتا ہو آپ کا دنیا کا سٹیٹس کم ہوتا ہو دنیا کی آپ کی مسائل بڑھتے ہو تو بڑھیں لیکن نماز کا اپنی اولاد کو نمازی بنانے کا اہتمام کرو یہ دنیا عارضی ہے ختم ہو جائے گی یہی اعمال ہمارے کام آئیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ جو میں نے عرض کیا سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دو ہمارے